ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بقطة وهم لا يشعرون يستعجلون كب العذاب وان جهنم لمهيطه بالكافرين يوم يخشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس زائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترض اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين اللهم افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين سلسلہ کلام کو پھر ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار مطالعہ ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا حصہ پنجم صبر و مسابرت کے مضامین پر مشتمل ہے سورت العصر میں انسان کی کامیابی اور نجات کی جو چار شرائط بیان ہوئی ہیں وہ ہے ایمان عمل صالح تواسب الحق تواصب السبت تو ہمارے اس منتخب نصاب کا پانچواں حصہ ان مضامین نے صبر و مسابرت سے متعلق ہے اس کے پہلے تین دروس کل کے کل ایک ہی سورہ مبارکہ ہے پرانے حکیم کی اس کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے سوریہ ان جو سات رکوؤں پر مشتمل ہے چنانچہ اس کا پہلا درس اس سورہ مبارکہ کے پہلے رقو پر مشتمل تھا اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مکی دور میں جس نوع کے صبر کی ضرورت تھی جو شدید پرسیکیوشن ہو رہا تھا ستایا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا اس میں جس صبر محض کی ضرورت تھی ابھی ریٹیلیشن کی اجازت نہیں تھی مساورت کا مرحلہ ابھی نہیں آیا تھا صبر تھا جھیلو برداشت کرو تحمل استقامت سبر ڈٹے رہو جمے رہو قدم پیچھے نہ ہٹے اس کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام وہ تیرہ آیات ہیں کہ جن پر سورہ ان کا پہلا رکوع مشتمل ہے دوسرا درس اس حصے کا اسی سورہ مبارکہ کے کہ تین رکوعوں میں سے منتخب آیات پر مشتمل تھا دوسرے تیسرے اور چوتھے رکوع کی وہ آیات جن میں سابق انبیاء اور رسول کے جو حالات تھے اور ان کا جو معاملہ ان کی قوموں کی طرف سے انہیں جو صورتحال پیش آتی رہی یہی صبر و مساورت یہی حالات تھے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے ستیدہ کار رہا ہے عزل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا تو انبیاء اور رسول کے جو حالات بیان ہوئے ان میں بیچ بیچ میں وہ چیزیں بھی آئیں کہ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل ٹروتس ہے ابدی حقائق ان میں گویا کے قابل تقلید مثالیں تھیں مسلمان نے مکہ کے لیے اہل ایمان جو مکے میں انہی حالات سے دوچار تھے تو ان کے سامنے آئی نہ رکھا گیا کہ تم سے پہلے جو لوگ اس کوچے میں آئے ہیں اس کوچے کے رہنمردوں کو انہی حالات سے ثابتہ پیش آتا رہا ہے اور یہ ہے ان کا اسوا یہ ہے ان کی مثال چنانچہ ہم نے ان تین رکوؤں میں سے کچھ منتخب آیات کا مطالعہ کیا درس سوم جو ہے وہ اس سورج مبارکہ کے آخری تین رکوؤں پر مشتمل ہے پانچواں چھٹا اور ساتواں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کل پچیس آیات ہیں ان تین رکوؤں میں اور ان میں دو مضامین کی لڑیاں ہیں جو آپس میں ہیں گھی ہوئی ہیں یا گندھی ہوئی ہیں یا بٹی ہوئی ہیں مسلسل ڈوریں ہیں لیکن چونکہ ان کو بٹ دیا گیا ہے لہذا وہ مضامین بار بار آ رہے ہیں کہ ایک مضمون آ گیا پھر دوسرا آ گیا پھر پہلا آ گیا پھر دوسرا آ گیا اور یہ اسلوب جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا قرآن مجید میں یہ اسلوب بہت عام ہے وہ دو لڑیاں کیا ہیں کہ ایک طرف تو خطاب ہے مسلمانوں سے انہیں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ ان حالات میں تمہارے لیے تمہارے صبر کا سہارا کون سا ہے تمہاری کامیابی کے لوازم کون سے ہیں تمہیں کیا احتیاطیں ملوز رکھنی چاہیے یہ تو گویا کہ مسلمانوں کے ساتھ خطاب ہوا ساتھ ہی کفار اور مشرقین سے بھی خطاب چل رہا ہے وہی جو بنیادی مضامین ہیں قرآن کے جو مکی صورتوں کے ہیں توحید معاد اور رسالت انہی پر مشرقین و کفار مکہ کے ساتھ جو رد وقدہ ہو رہی تھی کیونکہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور مکے دور کے وسط متعلق ہے لہذا وہی تین مضامین یہاں بھی آئے ہیں تو ایک طرف تو خطاب دا کفار و مشرقین یہ لڑی ہے اور ایک لڑی اہل ایمان سے خطاب ان میں جو تجزیہ میں نے پہلے ارض کیا تھا وہ یہ کہ گیارہ آیات ہیں جو اہل ایمان سے خطاب پر مشتمل ہے اور چودہ آیات ہیں کہ جن کا رو سکون اور جن میں خطاب جو ہے وہ کفار و مشرقین سے ہے آج میں نے مزید غور کیا تو اس کی ایک صحیح تر تقسیم یہ ہے کہ دس آیات میں تو خطاب ہے کلیتن ایکسکلوسولی مسلمانوں سے تیرہ آیات میں خطاب ہے کلی تن کفار و مشرقین سے البتہ دو آیات ایسی ہیں جو درمیان میں آئی ہیں اور ان کو دونوں رخ ہیں ان کا ایک رخ اہل ایمان سے خطاب پر بھی مشتمل ہے اور ایک رخ جو ہے وہ کفار و مشرقین سے خطاب پر مشتمل ہے اس میں سے ہم پچھلی نشست میں پہلا رکوع جو ہے اس کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں اس میں دو آیتیں وہ تھی کہ جس میں خطاب جو ہے کلیت مسلمانوں کے ساتھ تھا چنانچہ سب سے پہلی آیت یہ کہ اے مسلمانوں تمہارے صبر کے لیے اور استقامت کے لیے اصل بنیاد ہے تعلق اللہ۔ اس کے لیے تلاوت قرآن اقامت و اور دوام میں ذکر یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تم اہتمام کرو تو اللہ کے ساتھ تمہارا ذہنی قلبی رشتہ اور روحانی تعلق استوار رہے گا اور یہی تمہارے صبر کی اصل بنیاد ہے اتن ما الکتاب واقف ان نسلا تنہا عالفاق شاہ منکر ولا ذکر اللہ اکبر اللہ یا دوسری آیت پھر ایکسکلوسو مسلمانوں سے ہدایت پر مشتمل تھی کہ اپنے اسلوب دعامت میں شائستگی اور نرمی اختیار کرو ظاہر بات ہے کہ مخالفین تو پرووک کریں گے مشتعل کرنے کی کوشش کریں گے تم اگر مشتعل ہو گئے تو گویا کہ ان کی کامیابی ہوگی لہذا شائستگی کے ساتھ اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ دعوت پیش کرو خاص طور پر اہل کتاب کو اور کوشش یہ کرو کہ جس سے بھی گفتگو ہو رہی ہو اس کے ساتھ جو چیزیں کو قدرے مشترک کی حیثیت رکھتی ہوں جو بھی اقدار مشترک ہو انہیں اجاگر کرو کوئی معبیل اتفاق چیزیں جو ہیں ان کو سامنے لاؤ اس سے گفتگو کا آغاز کرو اس سے یہ ہے کہ گفتگو مفید ہوگی مؤثر ہوگی نتیجہ خیز ہوگی تیسری آیت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ برزخی آیت ہے بزال کلزلنا کل کتاب اسی طرح اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے اس آیت کا ایک رخ مسلمانوں کی طرف ہے کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہدایت پہلی مرتبہ تمہیں مل رہی ہے یہ قرآن مجید ایک سلسلہ ایک کتب کی آخری کڑی ہے اس سے پہلے تورات نازل ہوئی اس سے پہلے انجیل نازل ہوئی اس سے پہلے ابراہیم کو صحیفے دیے گئے زوبر ال کا ذکر قرآن میں آتا ہے سوف اللہ کا ذکر ہے تو یوں کہو کہ یہ ہمارا یہی سلسلہ ہے ہم سب کو مانتے ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یہ گویا کے رخ اس کا ہوا لیکن اس کے بعد بقیہ جو چار آیات ہیں ان میں اب خطاب کا رخ تھا گفارو مشقین کی طرف کیونکہ اس میں مضمون آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے لئے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں معجرے دکھائے جائیں نشانیاں دکھائی جائیں ایک جواب تو انہیں یہ دیا گیا جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ موجزوں کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ دکھاتا ہے میرے اختیار میں نہیں ہے یہ معجوہ اللہ ہی دکھاتا رہا ہے جس کے اس رسول کے ضمن میں بھی دکھاتا رہا ہے ان عمل آیا تو میری حیثیت صرف خبردار کرنے والے کیے بیندما وَا آنَ نظیر و مبین میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں خبردار کر دوں دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر تمہیں موجدہ ہی درکار ہے حقیقت تمہیں کوئی دلیل مطلوب ہے کوئی ثبوت درکار ہے تو کیا اس قرآن سے بڑھ کر کوئی ثبوت ہو سکتا ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انسان ہے کہ وہ نہ لکھے پڑھے تھے نہ اس سے پہلے وہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ انہوں نے انشا پردازی کی کبھی کوئی مشق کی نہ کبھی خطابت کی مشق کی نہ انہوں نے کبھی شعر کہنے کی کوشش کی نہ انہوں نے کوئی دیوان مرتب کیا اے نبی نہ تو آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ ہی اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتے تھے اب یہ چیز گویا کہ خطاب بظاہر حضور سے ہے. اصل میں ان سے کہا جا رہا کہ عقل کے اندھو اس سے بڑا اور کیا بوجھدہ ہوگا کہ وہ امی شخص صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کتاب تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے اولم الم یک سے الیکل کتاب کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں اگر تو دلیل درکار تھی تو اس سے بڑھ کر دلیل کوئی اور نہیں تو یہ ہے وہ مضمون کے جو پہلے رکوع میں آ چکا اب آج جو نو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سے بھی یوں سمجھیے کہ پہلی چار آیات میں تو وہ مضمون جو ہے خطاب مشرقین گفار و مشرقین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے بعد کی پانچ آیات جو ہے وہ اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین ہے اور اس پانچویں حصے کا جو اصل موضوع ہے صبر اور مساورت اس پر وہ بہت اہم مقام ہے پانچ آیات ان نو آیات میں سے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں اور آپ نے سماعت فرمائی پہلی چار آیات میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں وہی مضمون چل رہا ہے جو پچھلے رکو میں بھی تھا رسالت کے لیے دلیل مانگی گئی تھی حضور کے نبوت کے لیے ثبوت مانگا گیا تھا دو جواب تو پچھلے رکو میں آ چکے موجود کل کے کل اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کی مشیت سے دکھائے جاتے رہے اور میرا اس میں کوئی اختیار نہیں میری حیثیت ایک نظیر کی ہے خبردار کرنے والے دوسرے یہ کہ اگر موجدہ درکار ہی ہے تو قرآن سے بڑا اور موجدہ کون سا تمہیں مطموب ہے دلیل چاہیے ثبوت چاہیے تو اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں لیکن اب آ رہی ہے وہ دلیل جسے اہل منطق کہتے ہیں کہ یہ خطابی دلیل ہے ازعانی دلیل ہے یہ دلیل منطقی دلیل نہیں ہے لیکن خطابی دلیل کے اندر ہمیشہ جو متقلم ہوتا ہے اس کی شخصیت کا وزن ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں کہیں کہیں حضور سے کہا گئے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے اب یہ کوئی دلیل تو نہ بنی منطقی ادبار سے دلیل نہیں لیکن دلیل کیوں ہے کہ کون شخص ہے جو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہے یہ وہ شخص ہے جس پر جھوٹ کا الزام اس کے کسی بدترین دشمن نے بھی نہیں لگایا تو خطابی دلیل میں اضانی دلیل میں جو اصل وزن ہوتا ہے وہ متقلم کی شخصیت اس کی سیرت و کردار کا ہے چنانچہ وہ بات آئی کل کفا بل بینی و بین اے شہیدہ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے مابین بطور گواہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اس نے مجھے مبعوث کیا ہے اس نے میری طرف وہی نادل کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں کفا بلّی و بین کم شہیدہ یا لم معافی و دلہ وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے ولزین عام منو بل باطل و کفر و اور جو لوگ تصدیق کرتے ہیں باطل کی یہاں لفظ ایمان جو ہے اس کے لغوی معنی میں آیا ہے آمنا کے بعد با کا سلا جب آتا ہے آمنا بے یا آمنا لے نام کا سلا آئے یا با کا سلا آئے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی, کی تصدیق کرنا ولزین آمن بل اور وہ لوگ یہ جو تصدیق کرتے ہیں باطل کی وہ کفرو اور انکار کرتے ہیں اللہ کا الا قبر خاص وہی لوگ ہیں جو خسارے پانے والے گویا کہ یہاں وہ تین دلیلیں مکمل ہو گئیں کہ جو رسالت کے ذمن میں جو دلیل مانگی گئی تھی جو ان کا مطالبہ تھا اس کا جو جواب ہے وہ یہاں مکمل ہو گیا اب آگے چل رہی یہ بات عذاب کے ذمن میں اس لیے کہ ہر رسول نے جب بھی وہ اپنی قوم کی طرف امت کی طرف آیا اس نے دو عذابوں کی خبر دی اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے رد کر دو گے تو دنیا میں بھی تم پر عذاب آئے گا اور اصل عذاب تو آخرت کا ہے وہ جہنم کا عذاب ہے تو دو عذابوں کی خبر چونکہ دی جاتی رہی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دو مرتبہ یہ لفظ آ رہا ہے فرمایا وہ یستا جلو اے نبی آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں عذاب یہ ان کا ایک خاص انداز تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کان پک گئے ہیں سن سن کر اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا پکڑ ہوگی گریف تو لے آؤ وہ عذاب یہ گویا کے جھنجلا کر اور بہت ہی ہر اعتبار سے رچ ہو کر ان کا یہ انداز ہوتا تھا عام سمجھ میں آ سکتی یہ بات کہ آج کل بھی یہ انداز ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بحث و نظا چلی آ رہی ہو تو کوئی شخص جو ہے بالآخر یہ انداز اختیار کر لیتا ہے کہ لے آؤ وہ عذاب تنگ آ گئے ہم ہمارے کان پک گئے سن سن کر کہاں ہے وہ عذاب لے آؤ ہم تو تمہیں رد کر چکے ہم نے کفر کیا ہم انکار کر رہے ہیں اب وہ لے آؤذاب تو اب اس کا پہلا جواب آ رہا ہے وہ استاج ربی عذاب و لاجل المسمن نہ جاؤ اور اگر ایک وقت معین نہ ہوتا یہ بہت اہم ہے اصل میں یہ مقام کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر قوم کے لیے جبکہ اس کی طرف کوئی رسول بھیجا جاتا تھا ایک مہلت معین ہو جاتی تھی اس مہلت سے پہلے عذاب نہیں آتا تھا. یہاں تک کہ چاہے اہل ایمان اور اس وقت کے اللہ کے رسول بھی فرض کیجیے بل فرض کہہ رہا ہوں اگر ان کے دلوں میں بھی کبھی یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اب حد ہو گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے مخالفت کی اور انکار کی انتہا ہو گئی ہے اب عذاب آ جانا چاہیے تو ان سے بھی کہا جاتا تھا جلدی نہ کیجیے بلا تاجل عالیہ خود حدور سے کہا گیا اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے ہمارا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے ہماری اپنی حکمت اور مشیت میں ایک وقت معین ہے اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو پھر بھی میں نے کہا بالفرض فرض کے درجے میں ہم کہیں گے بہت سے مسلمانوں کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہو ہی سکتا تھا کہ آخر کب تک چھوٹ دی جائے گی کیسے کس طرح سے اس ابو جہل نے حضرت سمیہ کو شہید کیا ہے کیسے اس بدبخت نے حضرت یاسر کو شہید کیا ہے کیا سلوک حضرت بلال کے ساتھ امیہ ابن خلف کر رہا ہے کیا سلوک جو ہے خباب بن الرف کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کے نام لیوا اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ کی توحید کے قائل ہیں محمد کے نام لیوا ہے محمد کا کلمہ پڑھ رہے ہیں مجھے وہ شعر آ رہا اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات اے اللہ تو قادر ہے اور تو عادل ہے تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے بندوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے تیرے نام لیواؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے یہ ظالم جو تیرا انکار کر رہے شرک کر رہے جٹائی کے ساتھ ان کو تھی چھوٹ دے رکھی ہے چھوٹ کب تک ہوگی چنانچے اس آیت میں جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کے حوالے سے کہ ہم حسب تمنت خل الجنت اولما یات کو مسل النزین خلاء بل قبل کو مس تم القرا ضرور اللہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی تو حالات تم پر آئے ہی نہیں جو تم سے پہلو پر آ چکے ان پر مسائب آئے تکلیفیں آئیں کوفت اٹھانی پڑی انہیں ستایا گیا وہ ہلا پارے گئے یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے تو یہ کیفیت جو ہے چترا سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر دونوں باتیں موجود ہیں کہ وہ جھنجلا کر کہتے تھے کہ لے آئیے گا اب ہم تنگ آ گئے ہیں اور کچھ مسلمانوں کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ آخر کب تک ڈھیل دی جائے گی ڈھیل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وہ املی لہوم ان قیدی متیم <مَتِين> بار بار یہ الفاظ آئے ہیں سدست و املی لہوم ان قیدی متیم <مَتِين> ہل ہم تم ہیلا ابھی اے دبی ان کے لیے ذرا آپ محلت دیجیے ہم ہل ان کو محلت دیجیے تو بارہ کس کا جواب دیا جا رہا ہے جس کا جلون کبھی آزاد ولاء اجل المسم الجا ہوا اگر وقت معین نہ ہوتا اللہ کی مشیت میں اللہ کی تقدیر میں تو آزاد آ چکا ہوتا اور اس کے ذمن میں میں ایک آیت آپ کو اور سنا دینا چاہتا ہوں یہ قاعدہ کلیہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر چونتیس میں بہت کلیئرلی انشیئٹ ہوا ہے بلے کل امت اجل ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے ایک اجل ہے مسمہ فیضا جا اجل ہوں لاستاخر سا جب وہ اجل آ جائے گی تو پھر وہ مؤخر نہیں کی جا سکے گی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے اس سے ایک گھڑی لیکن اسی طرح وہ آگے بھی نہیں کر سکتے وہ وقت معیل اللہ کی طرف سے جو طے شدہ ہے وہ اٹل ہے وہ تو رہے گا نہ پہلے آئے گا اور نہ وہ کہیں پھر بعد میں مؤخر کیا جا سکے گا دوسرا جواب دیا گیا بلا یاتی انخت لا شعور اور وہ تو آئے گا تو اچانک آئے گا انہیں شعور بھی نہیں ہوگا احساس بھی نہیں ہوگا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا کہ کدھر سے عذاب آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ ان کے قدم تلے سے عذاب کے سوتے پوٹ پڑے زمین پھٹ جائے اور یہ شک ہو جائے. جیسے قارون جو ہے ان کو اس کو مینر خزف نابیل اور اسی سورہ مبارکہ میں الفاظ آ چکے ہیں ان میں وہ بھی ہے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا ان میں وہ بھی ہے فارت تنور کہ تنور جو ہے اس کو اسے پانی بہ نکلا ہے اور سیلاب آیا اور سیلاب کے نظر کو بھی قوم تو ہم جہاں سے بھی لے آئے تھے انہیں گمان بھی نہیں ہوگا لیکن آئے گا اچانک آج ہی بڑا پیارا جملہ اخبار میں تھا صدر اساق صاحب نے کہا ہے اللہ کے بارے میں کہ مارشا کبھی دستک دے کر نہیں آیا کرتا بالکل وہی انداز ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ کا جب آتا ہے تو وہ کوئی وارننگ دے کر نہیں آتا وہ تو جب آتا ہے اچانک آتا ہے بلایات ان نہ وہ آئے گا اچانک بحملہ یا شرور انہیں گمان تک نہیں ہوگا جیسے کہ سورہ نام میں فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی قسمیں ہیں ان ہواگر آزاب ان منفوق ہی او منتاہ کے او یا البص ہوں شی ان فیضی قباض اہم باس کہہ دیجئے نبی کہ اللہ اس پر قاتر ہے اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ تم پر عذاب لے آئے چاہے تمہارے سروں کے اوپر سے اذاب آ جائے کوئی ایسی زوردار بارش آئے اسی سے جو ہے ایک سیلاب کی شکل بن جائے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے آئے زمین پھٹ جائے شک ہو جائے تم دھس جاؤ اس میں زلزلہ آ جائے یا پانی ہی کے سوتے جو ہیں وہ زمین کے اندر سے ابل پڑے یا یہ کہ تمہیں آپس میں گروہوں میں تقسیم کر کے ٹکرا اور ایک کا مزہ دوسرے کو چکھا دے ایک کی طاقت کا مزہ دوسرا چکھ لے اللہ کو نہ آسمان سے کوئی عذاب داخل کرنا پڑے اور نہ زمین سے کوئی عذاب داخل کرنا پڑے ہاپس ہی میں ٹکرا کر ایک دوسرے کو ہلاک کرنا اس کے بعد فرمایا یستاجلونا کا میرا عذاب اب دیکھیے میں نے ارض کیا تھا کہ دو عذابوں کی خبریں آتی رہی اور یہاں ان الفاظ کو ریپیٹ کر کے قرآن مجید کے اسی اسلو پر غور کرنے سے یہ باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں ورنہ یہاں پر اس انداز میں نہیں جو ہمارا تصنیفی انداز ہوتا ہے یہ مضمون اس طور سے لکھا ہوا کہیں نہیں ملے گا کہ ہر نبی نے آ کر دو عذابوں کی خبر دی ہے پہلا عذاب یہ اور دوسرا عذاب یہ یہ ہمارا ایک انداز ہے اسلوب ہے تصنیف کا تعلیف کا مضمون نگاری کا انشاء کا قرآن کا اپنا انداز ہے اس میں تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا وہ تو خطبے کا ایک انداز ہے ایک خطیب جو ہے وہ اپنے بہاؤ کے اندر چلا جا رہا ہے اب یہ کہ آپ اس کے بٹوین دی لائنس ان اصولوں کو پھر اس سے اخذ کریں مستمت کریں تو یہاں جو دو مرتبہ آیا اسی بنا پر کہ اصل میں دو عذابوں کی ہمیشہ ہر رسول نے خبر دی ایک آزاد استی سال استی سال بنا ہے اصل سے اصل کہتے ہیں جڑ جڑ سے اکھیڑ دینا کسی قوم کو نسیم منسیا کر دینا یہ دنیا میں آیا ہے قوم کو ہلاک کر دینا ختم کر دینا کالم یگنوفیا ایسے ہو جائے جیسے کبھی تھے ہی نہیں جیسے یہاں کبھی کوئی آباد تھا ہی نہیں ان کے محل اور مسکر نظر آ رہے ہیں وہ بسنے والے کہیں نظر نہ آئے مکین نظر نہ آئے مکان رہ جائے یا جیسے کہا گیا فکوت آدابر ان قومی نظیر ان کی جڑ کاٹ دی یہ عذاب دنیا کا تھا دوسرا عذاب آخرت کا آپ دیکھیے یس تاج رونا کا میرا عذاب و ان نہ یہ عذاب کی جلدی بچا رہے حالانکہ جہنم تو احاطہ کیے ہوئے ہے ان کافروں کا یہ بڑا عجیب انداز ہے کہ اصل میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا بسا اوقات جیسے کہ بڑی آسان